جی، حمر جی، کرانا چاروں کے نزدیک ہی ضروری ہے یا کسی اختلاف بھی ہے کوئی چند بال کاٹ لے تو आ, عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ طواف اور صحیح کے بعد کچھ لوگ دو دو تین تین بال کاٹ لیتے تو جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے مسائل کس طرح رہیں گے کیا کسی فقہ میں اس طرح ہے کہ صرف چند بال کاٹ کے جو ہے نا وہ عمر سے فارغ ہو جائے ٹھیک اس میں ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ جب بھی عمرہ یہ حج کر لیں اور آخری میں جب بھی احرام سے نکلنا ہو تو صحیح کرنے کے بعد بال کٹوانا یا منڈانا یہ واجب ہے سمجھ گئے جیسے قرآن مجید فرقان ہے میں ایک جگہ حضور کو بشارت دی گئی نا صلِ ہدیہ ہدیبیہ کے بعد جب حضور علیہ السلام مدینے شریف گئے تو یہ آیت ناظوین کہ سور فتح کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے فتح نصرت عطا فرمائے گا لوگ حیران تھے کہ ماہدہ تو بہت کمزور ہے کیا یہ ہماری فتح پھر اس میں آیت یہ ہے لق صدق اللہ رسول رقبیہ بالحق لط غنل الْحَرَامَ الحرامہ ان شاء اللہ ہو آم نینا محلقینہ رو سکوں و مقصر <تصفح> یعنی عنقریب گویا آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ مسجد حرام میں جائیں گے اور عمرہ کریں گے اور حلق اور قصر یہ بھی حضور علیہ السلام کو دکھایا گیا قصر کا معنی یہ ہے کہ جتنے سر میں بال ہوں اس کا چوتھائی کٹوانا یہ قصر ہے یعنی جیسے نماز کو قصر کہتے ہیں یعنی کم کر دی چار کی دو اور حلق یہ ہے کہ پورے بال اس طرح سے منڈوائے جائیں پورے بال اگر اس طرح سے منڈوائے جائیں تو اس میں ثواب زیادہ ہے اور اس میں ثواب کم ہے لیکن واجب ادا ہو جائے گا امام شافی کے نزدیک چند بال بھی اگر کاٹ دیے جائیں ان کے نزدیک خلق ہو گیا لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پورے طور پر قصر کریں بعض میں نے دیکھا یہ پڑھے لکھے عام لوگ جہیں ہیں تو مولوی کو اور کتابوں کو خاتم ارے کنلے صاحب یہ سب مولویوں کے مسائل باسکو میں نے دیکھا کہ جدہ میں حلق کر رہے ہیں کہ وہاں کیا جائے ہمارے فقہ کے نزدیک حلق حرم میں ہوگا قصر اگر ہے تو حرم میں ہوگا اگر جدہ آ کر کے کثر یہ حل کرے گا تو اس پہ دم واجب ہو جائے گا ایک بات اور اگر اس نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے مکہ میں اور حلق یا قصر نہیں کیا تو اب اس کے اعتبار سے کہ اس نے وہ کپڑا کتنی دیر پہنا اگر اس نے وہ کپڑا چار پہر پہنا یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ جو چوبیس گھنٹے ہیں اس کو علماء نے آٹھ پہر قرار دیا چار پہر کا عام طور پہ ترجمہ کیا ہے صبح سے شام تک ٹھیک ہے شام سے صبح تک یعنی غروب سے لے کے طلوع تک یا وقت اگر لگائیں تو دن کے بارہ بجے سے رات کے بارہ بجے تک یا رات کے بارہ بجے سے صبح کے بارہ بجے تک یہ چار پہر ہوں گے اگر چار پہر اس نے کپڑا پہنا اور پھر جدہ میں حلق کیا تو ایک تو سلے ہوئے کپڑے پہننے کا اس پہ دم ہوگا اور ایک بیرون حرم اس کو حلق کرنے کا جو ہے وہ دم ہوگا تو امام شافی کے نزدیک چند بال جیسے ہمارے یہاں مسا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے امام کے نزدیک پورے سر کا مسا جو ہے وہ سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسا جو ہے وہ فرض ہے اور امام شافی کے نزدیک کوئی آدمی ایک انگلی ڈبو کر سر پہ یوں پھیر لے ان کے ذریعہ مسا ہو جائے گا تو یہاں جو کاٹتے نا جیسے مصری ہے عموماً مصری جو ہیں وہ شافعی اسی طریقے سے ادھر کے چلے جائیے آپ کیا نام ہے مغرب والے یعنی شام وغیرہ ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ شافعی اسی طرح افریقہ والے جتنے آتے ہیں ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ شافعی مذہب کی ہے وہ اگر کرتے ہیں اپنے مذہب کے متعلق لیکن اس میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ پورے بال کا چوتھائی جب تک نہیں ہو قصر نہیں ہوگا یا حلق ہوگا ہم اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں عموماً وہاں صفحہ مروا پہ آخری چکر تو ایک کینچی لے کے بیٹھے ہیں. تو ہمارے لوگ بھی دو چار بال کٹوا لیتے ہیں سوچتے ہیں کہ شاید یہ آرام ہے پورا سر وغیرہ نہیں کٹانا ہوگا اور پھر یہ کہ آپ تو ماشاءاللہ ہر سال جاتے ہیں تو سر منڈانے کی قیمت بھی دسرِال ہو گئی اب معمولی کام نہیں ہو گیا سر مونڈنا بھی دسرحال کا سمجھ گیا تو چلو اس سے بھی جان چھوڑ جا کہ دو چار بال یہاں سے کاٹ لیں یہ ہمارے لیے جائز نہیں وہ امام شافے کی تعت کرتے ہیں وہ ان کے لیے جائز ہے ہم حنفیوں کے لیے جائز نہیں جی ہاں ایک بات اچھی پوچھی آپ نے مثال کے طور پر دونوں آدمی نے حج کیا دونوں نے عمرہ کیا اب یہ دونوں آدمی اب احرام سے باہر نکل رہے ہیں کوئی اور کام باقی نہیں اب اگر ایک دوسرے کا سر مونڈ لیں یا ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں تو یہ جائز ہے اور خود بھی اگر آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود ہی اگر سر مونڈ لیں تب بھی آپ کے لیے جائے جی آپ پوچھئے کوئی صاحب ہاتھ اٹھایا تھا کسی جی, جی امین صاحب فرمائیے